تل مقام حسن جمان مرت اسلو مرجمت حسن جنابات چاچ حسن جمے کے حسن جنابت منصل مرجمہ حسن جناب. مانا جس کی مکمل متفق نہ غسل خبر بیند القافظ منسوب بیند الخافظ مت مانے دوسرے جمعہ کا جنابہ چاہ چوبسر شان تھا غسل جناب اشارہ نہاد من راہد سارے موسط میں قرب ادارے نہ قربانی ہو دم دے. ومن راہ جدانی چپا دن بے قربانی کی بکنما کرم تو جا نہ قربانی تو صدو کرما کرم نہ کہا دکھی حاصل قربانوں و مناسبت نے داد ذقازہ جگم تصدقات حرم اپ کو پتہ صدقات لا ادا حرم اواز جاد ثواب علیہ نسبت قربانی اشارہ قص دی ثواب قص ثواب قربان امرات امام اللہ قربان مصارف سب اگئی دی بتر گدی بے قربانی ہو سی لکوں چ کل جہاد شمرہ امام وقت بے ظارہ یہ برشتے بے بس کی داوت اور ان درج لیکن منا حادث کی مرت کا مراتم ساسوں کا نا ملا ادا سات بھی قبل زوال سارنا شروع کیوال پوری ذکر کی چتا کا ساتھ بادل زوال نے مرد ساتھ نہ ساتھ متعارف اور جو مول ضرور مقصد دی, و دی, و دا دا سر دی لازم دی زوااج واقع <وامل> ہونے کے بعد دینہ مرامات آفاق قبل زوااج دی جیسا مقصد تھا حدیث تفکیدہ تفکیر فدی سر کرا دی فاضل سے دراہم السلام دا فرمایا منطق از مراد نا کلامت کے راہ بماناز سر مد کاول در دین